اللہ ہما آلت کی ایک میرے مصطفی کفر کے اندھیروں میں نور کا تبکیلے میرے مصطفی میرے مصطفی ایپیسوڈ سکسٹی تھری کرج نو ہجری زیر امارت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ. اسی سال قادا نو ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب حج قائم کرنے کی غرض سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو امیر الحج بنا کر روانہ فرمایا اس کے بعد سورہ برات کا ابتدائی حصہ نازل ہوا جس میں مشرقین سے کیے گئے عہد پیمان کو برابری کی بنیاد پر قتن کرنے کا حکم دیا گیا تھا اس حکم کے آ جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابھی طالب کو روانہ فرمایا تاکہ وہ آپ کی جانب سے اس کا اعلان کر دیں ایسا اس لیے کرنا پڑا کہ خون اور مال کے عہد و پیمان کے سلسلے میں عرب کا دستور یہی تھا کہ آدمی یا تو خود اعلان کرے یا اپنے خاندان سے باہر کے کسی بھی آدمی کا اعلان تسلیم نہیں کیا جاتا تھا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ملاقات ارج یا وادی زجنان میں ہوئی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ امیر ہو یا معمور حضرت علی نے کہا نہیں بلکہ مامور ہوں پھر دونوں آگے بڑھے حضرت ابو بکر نے لوگوں کو حج کرایا جب دسویں تاریخ یعنی قربانی کا دن آیا تو حضرت علی بن ابی طالب نے جمرا کے پاس کھڑے ہو کر لوگوں میں وہ اعلان کیا جس کا حکم رسول اللہ نے دیا تھا یعنی تمام عہد ختم کر دیا اور انہیں چار مہینے کی محلت دی اسی طرح جن کے ساتھ کوئی عہد و پیمان نہ تھا انہیں بھی چار مہینے کی محلت دی گئی البتہ جن مشرقین نے مسلمانوں سے عہد نبھانے میں کوئی کوتا ہی نہ کی تھی اور نہ مسلمانوں کے خلاف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 بد پرستی کے لیے آمد و رفت کی کوئی گنجائش نہیں غزوات پر ایک نظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات سرایا اور فوجی مہمات پر ایک نظر ڈالنے کے بعد کوئی بھی شخص جو جنگ کے ماحول پس منظر و پیش منظر اور آثار و نتائج کا علم رکھتا ہو یہ اعتراف کیے بغیر نہیں رہ سکتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے بڑے اور با کمال فوجی کمانڈر تھے آپ کی سوج بوجھ سب سے زیادہ درست اور آپ کی فراست اور بیدار مغزی سب سے زیادہ گہری تھی آپ جس طرح نبوت اور رسالت کے اوصاف میں سید الرسل اور عظیم الانبیاء تھے اسی طرح فوجی قیادت کے وسف میں بھی آپ یگانہ روزگار اور نادر اقریت کے مالک تھے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی مارے کی اس کے لیے ایسے حالات و جہاد کا انتخاب فرمایا جو تدبر اور حکمت و شجاعت کے این مطابق تھے کسی مارکے میں حکمت عملی لشکر کی ترتیب اور حساس مراکز پر اس کی تعیناتی موضوع ترین مقام جنگ کے انتخاب اور جنگی پلاننگ وغیرہ میں آپ سے کبھی کوئی چوک نہیں ہوئی اور اسی لیے اس بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کوئی ذکر نہیں اٹھانی پڑی بلکہ ان تمام جنگی معاملات و مسائل کے سلسلے میں آپ نے اپنے عملی اقدامات سے ثابت کر دیا کہ دنیا بڑے بڑے کمانڈروں کے تعلق سے جس طرح کی قیادت کا علم رکھتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہت کچھ مختلف ایک نرالی ہی قسم کی کمانڈرانہ صلاحیت کے مالک تھے جس کے ساتھ شکست کا کوئی سوال ہی نہ تھا اس موقع پر عرض کر دینا بھی ضروری ہے کہ عہد اور حنین میں جو کچھ پیش آیا اس کا سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حکمت عملی کی قامی نہ تھی بلکہ اس کے پیچھے حنین میں کچھ افراد لشکر کی باس کمزوریاں کار فرما تھی اور عہد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہایت اہم حکمت عملی اور لازمی ہدایات کو نہایت فیصلہ کن لمحات میں نظر انداز کر دیا گیا تھا پھر ان دونوں قصبات میں جب مسلمانوں کو ذکر اٹھانے کی نوبت آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اقلیت کا مظاہرہ فرمایا وہ اپنی مثال آپ تھی آپ دشمن کے مدع مقابل ڈٹے رہے اور اپنی نادر روزگار حکمت عملی سے اسے یا تو اس کے مقصد میں ناکام بنا دیا جیسا کہ عہد میں ہوا یا جنگ کا پانسہ اس طرح پلٹ دیا کہ مسلمانوں کی شکست فتح میں تبدیل ہو گئی جیسا کہ حن میں ہوا حالانکہ عہد جیسی خطرناک صورت حال اور ہنین جیسی بے لگام بھگدڑ سپہ سالاروں کی قوت فیصلہ سلب کر لیتی ہے اور ان کے اعصاب پر اتنا بدترین اثر ڈالتی ہے کہ انہیں بچاؤ کے علاوہ اور کوئی فکر نہیں رہ جاتی یہ گفتگو تو ان غزوات کے خالص فوجی اور جنگی پہلو سے تھی باقی رہے دوسرے گوشے تو وہ بھی بے حد اہم ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غزوات کے ذریعے امن و امان قائم کیا فتنے کی آگ بجھائی اسلام و بت پرستی کی کشمکش میں دشمن کی شوقت توڑ کر رکھ دی اور انہیں اسلامی دعوت و تبلیغ کی راہ آزاد چھوڑنے اور مصالحت کرنے پر مجبور کر دیا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جنگوں کی بدولت یہ بھی معلوم کر لیا کہ آپ کا ساتھ دینے والوں میں سے کون سے لوگ مخلص ہیں اور کون سے لوگ منافق جو دل میں قدر کانے قبرت کے جذبات چھپائے ہوئے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاذی کے عملی نمونوں کے ذریعے مسلمان کمانڈروں کی ایک زبردست جماعت بھی تیار کر دی جنہوں نے آپ کے بعد عراق و شام کے میدانوں میں فارس و روم سے ٹکر لی اور جنگی پلاننگ اور تکنیک میں ان کے بڑے بڑے کمانڈروں کو مات دے کر انہیں ان کے مکانات و سرزمین سے اموال و باغات سے چشمہ اور کھیتوں سے آرام دہ باعزت مخام سے اور مزیدار نعمتوں سے نکال باہر کیا اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غزوات کی بدولت مسلمانوں کے لیے رہائش کھیتی پیشے اور کام کا انتظام فرمایا بے قانما اور محتاج پناہ گزیوں کے مسائل حل فرمائے ہتھیار گھوڑے ساز و سامان اور اخراجات جنگ مہیا کیے اور یہ سب کچھ اللہ کے بندوں پر ذرہ برابر ظلم و زیادتی اور جور و جفا کیے بغیر حاصل کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ازباب و وجوہ اور اغراض و مقاصد کو بھی تبدیل کر ڈالا جن کے لیے دورے جاہلیت میں جنگ کے شعلے بھڑکا کرتے تھے یعنی دور جہلیت میں جنگ نام تھی لوٹ مار اور قتل و غارت گری کا ظلم آبادیاں کا عورتوں کی بے حرمتی کرنے اور بوڑھوں بچوں اور بچیوں کے ساتھ سندلی سے پیش آنے کھیتی باڑی اور جانوروں کو ہلاک کرنے اور زمین میں تباہی و فساد مچانے کا مگر اسلام نے جنگ کی روح تبدیل کر کے اسے ایک مقدس جہاد میں بدل دیا جسے نہایت موضوع اور معقول اسباب کے تحت شروع کیا جاتا ہے اور اس کے ذریعے ایسے شریفانہ مقاصد اور بلند پایا گراز حاصل کیے جاتے ہیں جنہیں ہر زمانے اور ہر ملک میں انسانی معاشرے کے لیے بعض اعزاز تسلیم کیا گیا ہے کیونکہ اب جنگ کا مفہوم یہ ہو گیا کہ انسان کو قیر کے نظام سے نکال کر عدل و انصاف کے نظام میں لانے کی جدوجہد کی جائے یعنی ایک ایسے نظام کو جس میں طاقتور کمزور کو کھا رہا ہو اُلٹ کر ایک ایسا نظام قائم کیا جائے جس میں طاقتور کمزور ہو جائے جب تک کہ اس سے کمزور کا حق نہ لیا جائے اسی طرح اب جنگ کا معنی یہ ہو گیا کہ ان کمزور مردوں عورتوں اور بچوں کو نجات دلائی جائے جو دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہے اور ہمارے لیے اپنے پاس سے ولی بنا اور اپنے پاس سے مددگار بنا نیز اس جنگ کا معنی یہ ہو گیا کہ اللہ کی زمین کو غدر و قیاانت ظلم و ستم اور بلی و گناہ سے پاک کر کے اس کی جگہ امن و امان رافت و رحمت حقوق رسانی اور مرت و انسانیت کا نظم بحال کیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے لیے شریفانہ جواب فرمائے اور اپنے فوجیوں اور کمانڈروں پر ان کی پابندی لازمی قرار دیتے ہوئے کسی حال میں بھی ان سے باہر جانے کی اجازت نہ دی حضرت سلیمان بن بریدہ کا بیان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی شخص کو کسی لشکر یا سریے کا امیر مقرر فرماتے تو اسے خاص اس کے اپنے نفس کے بارے اللہ و جل کے تخوا کی اور اس کے مسلمان ساتھیوں کے بارے میں قیر کی وسیعت فرماتے پھر فرماتے اللہ کے نام سے اللہ کی راہ میں غزو کرو جس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا ان سے لڑائی کرو غزبہ کرو قیاانت نہ کرو بدہدی نہ کرو ناک کان وغیرہ نہ کاٹو کسی بچے کو قتل نہ کرو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم برتنے کا حکم دیتے اور فرماتے آسانی کرو سختی نہ کرو لوگوں کو سکون دلاؤ متنفر نہ کرو اور جب رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی قوم کے پاس پہنچتے تو صبح ہونے سے پہلے چھاپا نہ مارتے نیز آپ نے کسی کو آگ میں جلانے سے نہایت سختی کے ساتھ منع کیا اسی طرح باندھ کر قتل کرنے اور کو مارنے اور قتل کرنے سے منع کیا اور لوٹ کہ آپ نے فرمایا کہ لوٹ کا مال مردار سے زیادہ حلال نہیں اسی طرح آپ نے کھیتی باڑی تباہ کرنے جانور ہلاک کرنے اور درخت کاٹنے سے منع فرمایا سوائے اس صورت کے کہ اس کی سخت ضرورت آن پڑے اور درخت کاٹے بغیر کوئی چارے کار نہ ہو فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی زخمی پر حملہ نہ کرو کسی بھاگنے والے کا پیشہ نہ کرو اور کسی قیدی کو قتل نہ کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنت بیچاری فرمائی کہ سفیر کو قتل نہ کیا جائے نیز آپ نے ماہدین غیر مسلم شہریوں کے قتل سے بھی نہایت سختی سے روکا یہاں تک کہ فرمایا جو شخص کسی معاہد کو قتل کرے گا وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا حالانکہ اس کی خوشبو چالیس سال کے فاصلے سے پائی جاتی ہے یہ اور اس طرح کے دوسرے بلند پایا قواعد و ضوابط تھے جن کی بدولت جنگ کا عمل جاہلیت کی گندگیوں سے پاک و صاف ہو کر مقدس جہاد میں تبدیل ہو گیا اللہ کے دین میں فوج در فوج داخلہ جیسا کہ ہم نے ارس کیا غزو فتح مکہ ایک فیصلہ کن مارکہ تھا جس نے بد پرستی کا کام تمام کر دیا اور سارے عرب کے لیے حق و باطل کی پہچان ثابت ہوا اس کی وجہ سے ان کے شبہات جاتے رہے اسی لیے اس کے بعد انہوں نے بڑی تیز رفتاری سے اسلام قبول کیا حضرت عمر بن سلمہ کا بیان ہے کہ ہم لوگ ایک چشمے پر آباد تھے جو لوگوں کی گزرگاہ تھا ہمارے ہاں سے قافلے گزرتے رہتے اور ہم ان سے پوچھتے رہتے کہ لوگوں کا کیا حال ہے یہ آدمی یعنی نبی کا کیا حال ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور کیسا ہے لوگ کہتے وہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے اسے پیغمبر بنایا ہے اس کے پاس وحی بھیجی ہے اللہ نے یہ اور یہ وحی کی ہے میں یہ بات یاد کر لیتا گویا وہ میرے سینے میں چپک جاتی اور عرب حلقے بگوش اسلام ہونے کے لیے فتح مکہ کا انتظار کر رہے تھے کہتے تھے اسے اور اس کی قوم کو پنجا ازمائی کے لیے چھوڑ دو اگر وہ اپنی قوم پر غالب آ گیا تو سچا نبی ہے چنانچہ جب فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا تو ہر قوم نے اپنے اسلام کے ساتھ مدینہ کی جانب پیش رفت کی اور میرے والد بھی میری قوم کے اسلام کے ساتھ تشریف لے گئے اور جب خدمت نبوی سے واپس آئے تو فرمایا میں تمہارے پاس اللہ کی قسم ایک نبی برحق کے پاس سے آ رہا ہوں آپ نے فرمایا ہے کہ فلا نماز فلا وقت پڑھو اور فلا نماز فلا وقت پڑھو اور جب نماز کا وقت آ جائے تو تم میں سے ایک آدمی اذان کہے اور جسے قرآن زیادہ یاد ہو وہ امامت کرے اس حدیث سے اندازہ ہوتا ہے کہ فتح مکہ کا واقعہ حالات کو تبدیل کرنے میں اسلام کو قوت بخشنے میں اہل عرب کا موقف متعین کرانے میں اور اسلام کے سامنے انہیں سپر انداز کرنے میں کتنے گہرے اور دورس اثرات رکھتا تھا یہ کیفیت غزل تبوک کے بعد پختہ سے پختہ تر ہو گئی اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ان دو برسوں یعنی نو ہجری اور دس ہجری میں مدینہ آنے والے وفود کا تانتا بندا ہوا تھا اور لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے تھے یہاں تک کہ وہ اسلامی لشکر جو فتح مکہ کے موقع پر دس ہزار سپاہ پر مشتمل تھا اس کی تعداد غزب تبوک میں جب ابھی فتح مکہ پر پورا ایک سال بھی نہیں گزرا تھا اتنی بڑھ گئی کہ وہ تیس ہزار فوجیوں کے ڈھاٹے مارتے ہوئے سمندر میں تبدیل ہو گیا پھر ہم حجت الوداع میں دیکھتے ہیں کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار یا ایک لاکھ چموالیس ہزار اہل اسلام کا سیلاب امٹ پڑا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گردا گرد اس طرح لبیک پکارتا تکبیر کہتا اور ہمد و تصبیح کے نق میں گنگناتا ہے کہ آفاق گونجتے ہیں اور وادیو کوہسار نغمے توحید سے معمور ہو جاتے ہیں وفود اہل مقاضی نے جن وفود کا تذکرہ کیا ہے ان کی تعداد ستر سے زیادہ ہے لیکن یہاں نہ تو ان کے استقصا کی گنجائش ہے اور نہ ان کے تفصیلی بیان میں کوئی بڑا فائدہ ہی مضمور ہے اس لیے ہم صرف انہیں وفود کا ذکر کر رہے ہیں جو تاریخی حیثیت سے اہمیت و مدرت کے حامل ہیں قارئین اکرام کو بات ملحوظ رکھنی چاہیے اگرچہ عام قبائل کے وفود فتح مکہ نبی میں حاضر ہونا شروع ہوئے تھے لیکن بعض قبائل ایسے بھی تھے جن کے وفود فتح مکہ سے پہلے ہی مدینہ آ چکے تھے یہاں ہم ان کا ذکر بھی کر رہے ہیں نمبر ایک وبد عبد القیس اس قبیلے کا وقت دو بار خدمت نبی میں حاضر ہوا تھا پہلی بار پانچ ہجری میں یا اس سے بھی پہلے اور دوسری بار عام وفود نو ہجری میں پہلی بار اس کی آمد کی وجہ یہ ہوئی اس قبیلے کا ایک شخص منغز بن حبان سامان لے کر مدینہ آیا جایا کرتا تھا وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد پہلی بار مدینہ آیا اور اسے اسلام کا علم ہوا تو وہ مسلمان ہو گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قتل لے کر اپنی قوم کے پاس گیا ان لوگوں نے بھی اسلام قبول کر لیا اور ان کے تیرہ یا چودہ آدمیوں کا ایک وفت حرمت والے مہینے میں خدمت نبوی میں حاضر ہوا اسی دفعہ اس وفت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان اور مشروبات کے مطالق سوال کیا تھا اس وفت کا سربراہ الاشج الاسری تھا جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں دو ایسی قسلتیں ہیں جنہیں اللہ پسند کرتا ہے پہلی دور اندیشی اور دوسری برد باری دوسری بار اس قبیلے کا وقت جیسا کہ بتایا گیا وفود والے سال میں آیا تھا اس وقت ان کی تعداد چالیس تھی اور ان میں الا بن چارود ابدی تھا جو نسرانی تھا لیکن مسلمان ہو گیا اور اس کا اسلام بہت خوب رہا نمبر دو وقت دوست یہ وقت سات ہى کے اوائل میں مدینہ آیا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیبر میں تھے آپ پچھلے اور میں پڑھ چکے ہیں اس قبیلے کے سربراہ حضرت تفیل بن امر دوسی اس وقت بگوش اسلام ہوئے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے پھر انہوں نے اپنی قوم میں واپس جا کر اسلام کی دعوت و تبلیغ کا کام مسلسل کیا لیکن ان کی قوم برابر ٹالتی اور تاخیر کرتی رہی یہاں تک کہ حضرتِ طفیل ان کی طرف سے مایوس ہو گئے پھر انہوں نے قدمتِ نووی میں حاضر ہو کر عرض کی کہ آپ قبیلِ دوز پر بددعا کر دیجئے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ دوز کو ہدایت دے اور آپ کی اس دعا کے بعد اس قبیلے کے لوگ مسلمان ہو گئے اور حضرت طفیل نے اپنی قوم کے ستر یا اسی گھرانوں کی جمعیت لے کر ساتھ تجری کے اوائل میں اس وقت مدینہ حجرت کی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیبر میں تشریف فرما تھے اس کے بعد حضرت طفیل نے آگے بڑھ کر قیبر میں آپ کا ساتھ پکڑ لیا نمبر تین فضوہ بن امر جزامی کا پیغام رسان حضرت فضوہ رومی سپاہ کے اندر ایک عربی کمینڈر تھے انہیں رومیوں نے اپنے حدود سے متصل عرب علاقوں کا گورنر بنا رکھا تھا ان کا مرکز مان جنوبی اردن تھا اور عملداری گرد و بیش کے علاقے میں تھی انہوں نے جنگ موتہ آٹھ ہجری میں مسلمانوں کی مارکہ آرائی شجاعت اور جنگی پختگی دیکھ کر اسلام قبول کر لیا اور ایک قاصد بھیج کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مسلمان ہونے کی اطلاع دی توفے میں ایک سفید قچر بھی بھیجوایا رومیوں کو ان کے مسلمان ہونے کا علم ہوا تو انہوں نے پہلے تو انہیں گرفتار کر کے قید میں ڈال دیا پھر اختیار دیا کہ یا تو مرتد ہو جائیں یا موت کے لیے تیار نے ارتدا پر موت کو ترجیح دی چنانچہ انہیں فلسطین میں افرا نامی ایک چشمے پر سولی دے کر ان کی گردن مار دی گئی نمبر چار وفد صدا یہ وقت آٹھ ہجری میں جیرانہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے بعد حاضر خدمت ہوا اس کی وجہ یہ ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار سو مسلمانوں کی ایک مہم تیار کر کے اسے حکم دیا کہ یمن کا وہ گوشہ رون آئے جس میں قبیل صدا رہتا ہے یہ مہم ابھی وادی قناب کے سرے پر قیمہ تھی کہ حضرت زیاد بن ہارث صدائی کو اس کا علم ہو گیا وہ بھاگم بھاگ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرص کی کہ میرے پیچھے جو لوگ ہیں میں ان کے نمائندے کی حیثیت سے حاضر ہوا ہوں لہذا آپ لشکر واپس بلا لیں اور میں آپ کے لیے اپنی قوم کا ضامن ہوں آپ نے وادی قناہ سے لشکر واپس بلا لیا اس کے بعد حضرت زیاد نے اپنی قوم میں واپس جا کر انہیں ترغیب دی کہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوں ان کی ترغیب پر پندرہ آدمی خدمت نبی میں حاضر ہوئے اور قبول اسلام پر بیعت کی پھر اپنی قوم میں واپس جا کر اسلام کی تبلیغ کی اور ان میں اسلام پھیل گیا حجت الودا کے موقع پر ان کے ایک سو نے رسول اللہ کے خدمت میں شرف باریابی حاصل کی نمبر پانچ کعب بن زہر بن ابی سلمہ کی آمد یہ شخص ایک شاعر قانوادے کا چشمچراغ تھا اور قد بھی عرب کا عظیم ترین شاعر تھا یہ کافر تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حجو کیا کرتا تھا امام حاکم کے بقول یہ بھی ان مجرموں کی فہرست میں شامل تھا جن کے متعلق فتح مکہ کے موقع پر حکم دیا گیا کہ اگر وہ قان کعبہ کا پردہ پکڑے ہوئے پائے جائیں تو بھی ان کی گردن مار دی جائے لیکن یہ شخص بچ نکلا ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف آٹھ ہجری سے واپس ہوئے تو کعب کے پاس اس کے بھائی بجیر بن زہر نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے کئی ان افراد کو قتل کرا دیا ہے جو آپ کی حجو کرتے اور آپ کو پہنچاتے تھے قریش کے بچے شورا میں سے جس کی جدر سینگ سمائی ہے نکل بھاگا ہے لہذا اگر تمہیں اپنی جان کی ضرورت ہے تو رسول اللہ کے پاس اڑ کر آ جاؤ کیونکہ کوئی بھی شخص توبہ کر کے آپ کے پاس آ جائے تو آپ اسے قتل نہیں کرتے اور اگر یہ بات منظور نہیں تو پھر جہاں نجات مل سکے نکل بھاگو اس کے بعد دونوں بھائیوں میں مزید قطو کتابت ہوئی جس کے نتیجے میں قاب بن زہر کو زمین تنگ محسوس ہونے لگی اور اسے اپنی جان کے لالے پڑتے نظر آئے اس لیے آخر کار وہ مدینہ آ گیا اور جوہینا کے ایک آدمی کے ہاں مہمان ہوا پھر اسی کے ساتھ صبح کی نماز پڑھی نماز سے فارغ ہوا تو جوہینی نے اشارہ کیا اور وہ اٹھ کر رسول اللہ کے پاس جا بیٹھا اور اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں رکھ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہچانتے نہ تھے اس نے کہا اے اللہ کے رسول کاپ بن ظہر توبہ کر کے مسلمان ہو گیا ہے اور آپ سے امن کا کاشتکار بن کر آیا ہے تو کیا اگر میں اسے آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں تو آپ اس کی ان چیزوں کو قبول فرما لیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اس نے کہا میں ہی کعب بن زہیر ہوں یہ سن کر ایک انساری صحابی اس پر جھپٹ پڑے اور اس کی گردن مارنے کی اجازت چاہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑ دو یہ شخص طائب ہو کر اور پچھلی باتوں سے دست کش ہو کر آیا ہے اس کے بعد اسی موقع پر کاب بن زہر نے اپنا مشہور قصیدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سنایا جس کی پیچھے وارفتا اور بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے اس کا فدیہ نہیں دیا گیا اس قصیدے میں کاب نے رسول اللہ سے معذرت کرتے ہوئے اور آپ کی مدح کرتے ہوئے آگے یوں کہا مجھے بتایا گیا ہے کہ اللہ کے رسول نے مجھے دھمکی دی ہے حالانکہ اللہ کے رسول سے درگزر کی توقع ہے چغل خوروں کی بات نہ لیں وہ ذات آپ کی رہنمائی کرے جس نے آپ کو نسائ اور تفصیل سے پر قرآن کا تحفہ دیا ہے اگرچہ میرے بارے میں باتیں بہت کہی گئی ہیں لیکن میں نے جرم نہیں کیا ہے میں ایسی جگہ کھڑا ہوں اور وہ باتیں دیکھ اور سن رہا ہوں کہ اگر ہاتھی بھی وہاں کھڑا ہو اور ان باتوں کو سنے اور دیکھے تو تھراتا رہ جائے سوائے اس صورت کے کہ اس پر اللہ کے عزم سے رسول کی نوازش ہو حتیٰ کہ میں نے اپنا ہاتھ کسی نزاق کے بغیر اس ہستی محترم کے ہاتھ میں رکھ دیا جسے انتقام پر پوری قدرت ہے اور جس کی بات بات ہے جب میں اس سے بات کرتا ہوں درا حال یہ کہ مجھ سے کہا گیا ہے تمہاری طرف فلا فلا باتیں منصوب ہیں اور تم سے باز پرس کی جائے گی تو وہ میرے نزدیک اس شیر سے بھی زیادہ قوفناک ہوتے ہیں جس کا کچھار کسی ہلاکت قیز وادی کے بطن میں واقعے کسی ایسی سخت زمین میں ہو جس سے پہلے بھی ہلاکت ہی ہو یقیناً رسول ایک نور ہے جن سے روشنی حاصل کی جاتی ہے اللہ کی تلواروں میں سے ایک سونتی ہوئی تلوار ہیں اس کے بعد مہاجری نے قریش کی تعریف کی کیونکہ قاب کی آمد پر ان کے کسی آدمی نے خیر کے سوا کوئی بات اور حرکت نہیں کی تھی لیکن ان کی مدح کے دوران انسار پر طنز کی کیونکہ ان کے ایک آدمی نے ان کی گردن مارنے کی اجازت چاہی تھی چنانچے کہا وہ قریش خوبصورت مٹکے اونٹ کی چال چلتے ہیں اور شمشیر زمین کی حفاظت کرتی ہے جبکہ ناٹے کھوٹے کالے کلوٹے لوگ راستہ چھوڑ کر بھاگتے ہیں لیکن جب وہ مسلمان ہو گیا اور اس کے اسلام میں تو کہا اور ان کی شان میں اس سے جو غلطی ہو گئی تھی اس کی تلافی کی چنانچہ اس قصیدے میں کہا جسے کریمانہ زندگی پسند ہو وہ ہمیشہ صالح انسار کے کسی دستے میں رہے انہوں نے خوبیاں باپ دادا سے ورثے میں پائی ہیں در حقیقت اچھے لوگ ہی ہیں جو اچھوں کی اولاد صلی سلح اس